قرآن و قرآن دام شراخت کو نامی پینتالیسانی سلام <سؤال> سب کی را داتا مچا دنا خلا دنا اي يا يديلا اي يدينا بيغا خلا دنا سلمد خلا غردل سمرقند نيته ميتنو درونا تسو مي باخالا ارمو ارمو وني نويل بندارو كانارانا چا سوچي کي تي چي من بازو بازو نسخی نسخی مخیٰ کی نسبت صحیح پل پل نسبت دو باپ کے ذکر دے دنسبت زند نسبت اور باقی دے نسبت دا مضمون جی مضمون من نسب دا دار بدل کی یا دین کوفران دو نعمتیں کہ ہم نے علیہ جل او کے نظروں پر ادا ما قالوا من النار وغادبنا اننا اننا يوجن قالوا تکنا ہر ایک حدا اور یاตะنما مسجد النبوی کولاند کونا مدینہ لا وقد عبد القاضی کر کے جالسم سبحان ربیک و تسبیحیش اوجن صاحب ظاہر دا لیکن جی صاحب صحیح ہے انتساب ربیعات او کہ انا لا بال اقول قلیما عبدتک لا رب رب رب رب اللہ انا ها دلین میرے بیاہنا فغانہ تے نو بہن تو فورن دے کول نہ نہ بشھرا کن لا اله الا الله و اقل تر و ادل دک اور تو الى الله فجمع عند وانا تمشتے و رسول اللہ صلی اللہ مگر مگر اگر اللہ دو کرنا نا. دو اکثر, نا. اکثر, اکثر, اکثر ایمان مقابلے محمد بینا اللہ جدید یا جملہ خبریں اللہ جی تم کرے گا محمد نمسکار جو ہے نام وینا مرا وہ نہبر اکثر, اکثر مقابر پڑے گا یاد کرے اسلام خواب و خصر والذين اتبعوا دين نوح لاخر منه لاخر منه لاخر منه قسم شيء بيانه انهم ذلك بيان للبروج دين ما يذكر عنا من بعد كانت اعمالنا لدينا يوما كاملا ونرى ذره على من ذا الذي يتولانا اوبر اے کا متی دین راشد بن بے بلا قرہ دین اللہ انتقام رازی مواذکر کاہتان زکر کاہتان دا وسلطنت اور دا شروع دین بدا دین اللہ قرات کی تھی با میں نامن دعوت جہلیت ہاں نہیں تو چندر جایر جہرا دے باؤن یاد بکریت رجنان کے لیے شیرا داو یو بلتا مقارن صور یارن صاد آبائیم داو داو دے مقارن محاجر یارن محاجرین اندہ قومیت چگئے راوت نبی رسلہ بقال ماہ بار داوین اندہ دا قومیت چگئے داو سدی چنگل زمانی دے جاریت قومیت سم مقارن ماشانو ہوں باقوارد اجاز اجاز محاجری بانے ارسواری نرہ باقال نریس زلزن دواغ وقین وقلی جاتا ناقبالی سلام باقال عبداللہ ابن عباید حال خبر ظاہر یا تکنا داغنا میں قرہ دیکھنا بجا نیما جن اللہ <سؤال> ابو خدا اسلام تو سمجھے ساعت ان المسائب اتبارا البحیرات اللہ تیلنا بحیرات اگر اوکی تویلی کی گئی نظر من اللہ تواغید ہو اگر با کارنکی دا نبنکلیشو اللہ احنی بہا حضم من الناس او صاحب اللہ تی کانوی سیبونا آجی دی با خشکلا تسییم خشکاول او کارنکوال خشکا دیدرہ دفار دا خشالی دا خلانی آن او لا احمد بس میرا بادشاد کی جس کو نے تام مےزر دے کنے چدا جو میرے نسطیں بعد انہو کی قسط تو سامے مےزر دے کی قسط تو دے دارسے مفطری کی زندہ سکی دا جو میرے نسطیں انشاء اللہ دا نہیں ہر قرا دا نہ مقیدا دا دل میں نہ قیدا دا فراہتا نہیں سنوں دے قائل کافی تو رات دا میں جو پار اور اس نے માતા جن نے اسرے نے خرجہ انظہار مکہ بعض کے ظاہر چے نے یزم انور کی دعو کی نے بہت وقور یقین طرح سے رہا حاضر رجل جنوں خبر کی طلب دہ کو پر رو ہوئے اونے سا لاٹ جن سری خبر اس کو کا حارما سلام نے جسنگ نے سری نے کہنے واز نے خبریں فان طلب کو نے اسلام پرور فرتے ہو سمراج نبی نے سمج مرجا بابا خبر ایساسا وقالا واللہ الی قدر ایسی رجلن مہوری داستا سرے یا مرمی الخیر وینہان الشرق خیر بانے من کی اجمالی حالتی تذکر کو من کی شادر ہے فا خود رو لب تشپیلی من در خبر تا زمان علاج ملک کو بری خبر بانی ایسی اجمالی خبر بانی فکرمی سفر شروع کا حصہ لابن سوئی اولی اوام سا سما قلت لاما قلت لاما قلت لاما قلت لاما قلت لاما قلت لاما اكو زكم دارو ماركوا اشرمه مازمزم داوا قصر زمزم ما باسل عم او بسار سمينا اشرمه مازمزم اكو نور باجي مسجد حرام كوم عمر ربي علي تن شباب انا رجل غريب قال مي جا سارين مسافر نام طالب طلب مسافر قردمون لا راجا منزلتا ان طرف مولا سن ينش ما تمسن كو سبوزك عوام انا خبر والك فلما اصبحت غذا و سفر الى الحج في صباح الوقت بين مسجد الحرام والعراب لاسال عنه رغب اذا بالبلد سماه کہ تبوس کم تو گی رات ہو گئی اول اصحاب القران نبی ہیں امر ابيان انسان يتشاري نرم فقالا اما انا الذي جاء يخبر نزلاله سيد بارو في جني المنزل مقرر ومتين كي هو المنزل داز بولت لا دوري منزل مقرر یعنی قال افنني ميدان زما صلاح مقارما امرك خبر نہ مکان <سؤال> اے نیند رہے تو اگر اخاب و علیہ پوری لو ہر ایک بتا با نا کا تا وصول <سؤال> میں اور چاہتا بغیر وہ نبی تم خاطر و قم دل الحازم وترگیم دیواز لازمہ تارکوں کا زمانہ اپ سب نے چاہیے در داغ اصلاح وم جب تب مسنی ساری کے حل پتہ بھی کہنا چاہتے ہیں مہمانے چادر و ان کے نہیں رسو و جب تب مب مفاز انتم لا وما زيت ابو ذر غفار عمر عمر عمر دعوت رحمت قالوا تقدموا من هو تاغو زم دربی ناسو فقلت له عارض اسلام پارندو پاسم آر ما پس مقام کے اسلام راوند کو قائل ابادا فقلت هذا رحمت هند نے تار کو فقط قدم آورنا اور جیدن بدلنا نام تو مسلمان غالب کی لف پر بے رضا فقلت وہ جھگڑا اسویر بازار کی چیز پر شہر اگری اور زل بچا کا ما نا ذکر ہم نبہ بین اظور ہیں چوان پڑھی کلی میں سب میں دی کفار کے راہ حرام کا اور قریش تو کی موجود و قریامہ چلے قریش انی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدو و وقالو قوم لا حسبی داب دین پر کم ذکر اگری باسی کیتی بی دین تا جبلا کے دین پر کھینن تا بیان دین الی دین اخر جبلا کے دین پر کھے بول دین تو اور وذرنا برافاضل <سؤال> قرطاز ذوريت تو ذو الرمه صدي غلط زمان شب ان درمد فارو وار حضرت قوارو شب دو مرجلامو زمان شب وازركلل عباس و زمان الر عباس رضوان الله پاک اب كب انا يار ناس كور شب ما باني سمغ بنا مي دي مت توجه سنگ تا ما نو بخار مين كنت سنون من غفار تاس وجد له سراد الغفار كب سريت امت ذلكم وممركم على الغفار تاس زير تجارت تن کو مت کوي سوالا جی روپا مر گئی مرتے اسلام اسلام